الحمد للہ وقفہ علی عباد اللہ دین الصفیٰ امرآباد آپ حضرات نے سن لیا کہ وصول تین مسائل کیا ہیں اور یہ تین مسائل وہی ہیں جن کے متعلق قبر میں سوال ہوگا اس لیے ان تین مسائل کو جانا ضروری ہے علم کی روشنی میں پہلا مسئلہ ہے تمہر ربک تمہارا رب کون ہے دوسرا مسئلہ ہے وما دینک تمہارا دین کون ہے تیسرا مسئلہ ومنوی تمہارا نبی کون ہے قبر میں انہیں تینوں کے متعلق سوال ہوگا اور وہی کامیاب ہوگا جو ان تینوں سوالوں کا جواب علم کی روشنی میں دے کیوں مثال کے طور پر مسرد احمد بن حنبل کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جب مر گیا اور اس کے پاس علم نہیں ہے جاہل کبھی سیکھا نہیں میرا رب کون ہے رسول کون ہے دین اسلام جس کو ہم مانتے ہیں جس گھر میں پہلے کیا ہے وہ دین اسلام دنیا کی ساری چیزیں جانتا ہے سیکھتا ہے لیکن اس نے قبر کے قبر اور حشر میں جو کام آنے والا جس علم کے طرح اس کو سیکھا ہی نہیں ایسے لوگ جب کہ قبر میں لے جائیں گے اور قبر میں ان سے پوچھا جائے گا ہاں مرب تو کہے گیا آہ. لوگ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے میں نے بھی ویسے ہی کہا سبے تنہا سے یقول فکول تو اچھا تمہارا دین کیا ہے ہمیں زیادہ معلوم تو نہیں لوگوں کہتے سنا تو ہم لوگ مسلمان ہیں ہم نے کہا مسلمان ہیں ومن نبی ہو تیرا نبی کون ہے تو کہتا ہے سنیح سے یقول قولا فکول تو ہمیں کچھ پتا نہیں ہے ہم نے لوگوں کو کہتے ہی بھی سنا تھا کہ وہ رسول نے میں نے بھی کہہ دیا اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی معلوم ہے اللہ اکبر دیکھیے اس انسان کو نجات نہیں مل رہی ہے جواب دیا علم کی روشنی سنی سنائی باتیں پتا چل گیا دین میں سنی سنائی باتیں نہیں چلتی علم کی روشنی میں بات ہونی چاہیے پھر یہ جو یہی تین سوال قبر میں پوچھے جائیں گے اور اسی کے بعد اس کے بعد جو مرحلہ ہے کامیابی کا حشر کے میدان میں جس کو کہا جاتا ہے قیامت اور جس کو کہا جاتا ہے بات بادل مود اب یہ تینوں انتما تینوں چیزوں کو صحیح معنوں میں علم ہے قبر میں کامیاب ہیں تو حشر میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اسی لیے حشر حشر کے متعلق بھی تھوڑی سی بات یہاں ہو جانی چاہیے علم کی روشنی میں اس کو کہا حشر کے معنی آتے اکٹھا ہونا چونکہ قیامت کے دن سارے لوگ اکٹھا ہوں گے جمع ہو گے اس لیے اس کا نام حشر ہے اسی کو یوم الباس بھی کہتے ہیں باس کے معنی آتا ہے اٹھانا قیامت کے دن قیامت کے دن سارے لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے زندہ کیے اس لیے باس کہا جاتا ہے اسی کو یوم الحساب کہا, کہا جاتا ہے اسی کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے تو میں سے ہر انسان کو اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ قبر کے بعد قیامت کے دن میں سے ہر انسان کہ حشر کے میدان اٹھے گا زندہ کیا جائے گا اور مقصد کیا ہے کس لیے اٹھایا جائے گا اس لیے تاکہ اس نے زندگی میں جو کچھ اچھا برا کیا ہے اسے بدلا دیا جائے چنان رب العالمین کا فرمان لی الدین قیامت اس لیے آئے گی مردوں کو اس لیے دوبارہ ہم زندہ, کیا کر زندہ کریں گے تاکہ جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں ان کی برائی کا بدلہ دے دے ویج ضی الدین احسن حسنا اور جن لوگوں نے نیکیاں کی ہے ان کو نیکیوں کا بدلہ دے دیا جائے یہ قیامت کا مقصد ہے رب اللہ حرب العالمین نے فرمایا کلو نب سما تسا قیامت اس لیے برفہ ہم کریں گے تاکہ ہر انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے ودد الماد القستم قیامتی ہم قیامت کے دن ہم نیکی اور برائی بندوں کے اعمال کو وطن کرنے کے لیے میزان اور ترازو رکھیں گے تو قیامت پر ایمان رکھنا اور اس کا علم رکھنا بھی ضروری ہے اور جس شخص نے قیامت کا انکار کیا قیامت کا منکر کافر ہوگا ذام الدین کافروں نے کہا کافروں نے کہا کہ ہم لوگ قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے تو قیامت پر ایمان رکھنا و اٹھائے جانے پر یقین رکھنا چونکہ ہمیشہ ہمیں سنتے آئے ہیں کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں آمن تو بلّہ ہی و ملا اکت ہی و قطب ہی و رسول ہی خیر و شر ول باس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا قیامت پر ایمان رکھنا یہ یہ ایمان کا رکن ہے اب اگر کوئی انسان انکار کر دیا تو گویا کہ ایمان کے رکن کا انکار کیا وہ کافر ہو جاتا ہے اور جتنے انبیاء لحیح السلام اس دنیا میں آئے تھے ہر نبی جو ہے انہی مبشر اور مبشرین اور مندرین میں سے تھے ہمیشہ لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی خوشخبری سناتے تھے اور برائی کرنے والوں کی برائی کے بدلے سے لوگوں کو ڈراتے تھے اس لیے رب العالمی نے فرمایا رسول امو بشری نی نا اللہ یقون بعد الرسل اللہ رب العالمی فرمایا ہم نے رسولوں کو پیغمبروں کو برائیوں سے روکنے والا نیکیوں کا حکم دینے والا نیکیوں پر اجر و سباب کی بشارہ سنانے والا برائیوں پر اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرانے والا ہم نے بے شمار انبیاء اور پیغمبر بھیجے تاکہ لوگوں کے لوگ برائیوں سے بادر نیکیاں کریں اور اس لیے بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا یقون سے بادل اللہ حج تم بادر رسول تاکہ قیامت کے دن کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ سکے اللہ میرے پاس کوئی درانے بتانے سمجھانے والا نہیں آیا تھا اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہے کفر کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیج کر کے یہ حجت قائم کر دی اب قیامت کے دن کوئی انسان اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ ہم معذور ہیں ہمارے ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا سارے حجتیں اللہ نے مکمل کر دی اور کفر و شرک کو مٹانے کے لیے آدم کے بعد ایک طویل عرصہ گزر جانے بعد کفر و شرک کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے نبی جو آئے نو آدم ارح سراف کے بعد نبی آئے تھے لیکن کفر و شرک اس زمانے میں نہیں تھا کفر و شرک کے پیدا ہو جانے کے بعد دنیا میں عام ہو جانے کے بعد سب سے پہلے نبی جو آئے وہ نوح علیہ السلام شام اور سب سے آخری نبی جو آئے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ ہے وسلم ہیں رب العالم انع کا کما نو نبی اے نبی ہم نے آپ کی طرح وہی کیا ویسے ہی جیسے نوح کے پاس اور نوح کے بعد بھی بے شمار نبیوں کے پاس ہم نے جیسے وہی نادل کی تھی ویسے آپ کی طرف وہی نادل کی اور ہم نے آپ کو ویسے ہی نبی اور پیغمبر بنایا ہے ہر نبی نے دنیا میں آنے کے بعد توحید کی دعوت دی قیامت کی, کی فکر پیدا کرنے اور ایمان لانے کی دعوت دی اور صبر کو شرک کے خلاف جن کی عبادت توحید کے اللہ کے علاوہ جن کی عبادتیں ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انبیاء نے اور ان کو روکا چنانچ سورت النہ کی عائد ولا کدب اثنا فی کل امت رسولہ ان عبود اللہ وج تن ہم نے دنیا کے اندر ہر قوم کے اندر رسول بھیجا اور رسول نے آ کر کے یہی دعوت دی ان عبود اللہ وج تن بتا لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے آپ کو تاغت سے بچاؤ تاغوت کس کو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے اس کو کہا جاتا ہے تابوت تو تاغت کی عبادت کا انکار ایک اللہ وحدہ لا شریف کی عبادت کی دعوت دینے والے دنیا میں سارے انبیاء اور پیغمبر علیہ مشرات و سرام آئے تھے اسی لیے ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے انسان اپنے آپ کو کفر شرک سے بچاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اروۃ اسقا کو خوب مضبوطی سے پکڑ لے اروۃ السقا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تین چیزیں بڑی اہم ہیں اسلام پر قائم رہنے توحید پر قائم رہنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رسول نے فرمایا تھا اے معاد اللہ اخبیروں کا براصل کیا میں تمہیں تین چیزیں بتاؤں ایک تو یہ راسول امر امود المر اور ضروۃ العمر اکبر کتنی بڑی چیز کیا میں تمہیں تین باتیں بتاؤں اللہ نے پوچھا وہاں تین باتیں بتاؤں ضرور بتائیے آپ تو اللہ میں دیکھو یہ جو اسلام ہم لے کر کے آئے ہیں اللہ اکبر جو اسلام ہم لے کر کے آئے ہیں ایک اس کا سر ہے اور دوسرا اس کا ستون ہے دوسری چیز دو, اس کا ایک سر ہے اس کا ایک ستون ہے اور اس کی ایک چوٹی ہے بلندی ہے تین چیزیں میں صبح بتاؤں جو دین ہم لے کر کے اس کا سر کیا ہے اس کا امود کیا ہے اور اس کی سر بلندی اس کا عروج کیا ہے کہ میں نے کہا بلاس ضرور آپ بتائیں آپ نے فرمایا رس امر الاسلام یہ جو دین ہم لے کر کے آئے ہیں اس کا سر جو ہے اسلام ہے مسرد احمد بن حنبل کی روایت میں کہ اسلام سے بناد کیا آپ نے ساتھ مایا جو ہم دین اسلام لے کر کے اس کا سر کیا ہے شہادت اللہ الہ الہ اللہ وہ محمد احمد رسول اللہ یعنی خالص توشی اور اتباع سنت جو ہے اس کا سر ہے واہ ذرا دیکھو الجاق رسول جو اسلام لے کر کے آئے دین لے کر کے آئے اس کا سر کیا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو توحید اور دوسری رسالت توحید ایک توحید خالص اور رسالت کا مطلب کیا ہے اللہ رسالت کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو اسلام اللہ کے رسول لے کر کے آئے سنت کی شکل میں آپ کی اتباع کرے سنت اپنا توحید اور سنت کو اللہ کے رسول نے سر کرا دیا سر کس کو کہتے ہیں سر انسان کسی چیز کے باقی رہنے کا دار و مدار جس شاید پر ہوتا اس کو سر کہتے ہیں دیکھے ایک انسان کی کتنی قدر و قیمت ہے لیکن اس کی گردن مار دی گئی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں انسان مٹی میں لے جا کے گاڑ کے آتا ہے اولاد خود مٹی میں لے جا کے ذرا سوچو اس سر کی کتنی اہمیت ہے انسان زندہ ہے سر جب تک ہے تب تک زندہ ہے اس لیے کسی کی گردن مار دی گئی تو محبوب پیاری اولاد بھی اپنے باپ کو لے کر کی قبر میں جا دیتے انسان کی کوئی قدر قیمت نہ رہ گئی جب انسان کی روح انسان کا سر الگ ہو فرم جو دین ہم لے کر کے ہیں اس کا سر کیا ہے لا الہ اللہ محمد یعنی یعنی توحید ات باری تالا اور اتباع سنت رسول اگر توحید کے بجائے شرک آ جائے سنت کے بجائے بدات آ گئی تو اسلام کا سر ختم اسلام تو ہے لیکن بغیر سر کے ہے نمبر دو اس اسلام کا اس دین کا ستون کیا ہے جس پر اسلام کی چھت اسلام قائم رہتا ہے مدد اسلام جس چھت پر اسلام کی چھت اسلام جس ستون پر قائم ہے وہ نماز ہے وہ امودہ ارا ماہ اکبر یہ نماز یہ نماز جو ہے کیا ہے ستون ہے اگر ستون نہیں تو چھت نیچے آ جاتی ہے اگر ستون نہ رہا ہے, اسلام کا تو اسلام ختم نیچے آ گیا اسی لیے صحابہ کا کتنی بڑی بات کہتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث ہم لوگ کسی بھی چیز کا ترک کر دینا کفر نہیں سمجھتی تھی لیکن نماز چھوٹ جائے تو ہم لوگ کفر سمجھتی تھی پھر اللہ رسول کفر اور شرک کفر، شرک اور ایمان توحید کے درمیان جو چیز حائل ہے اللہ رسول فرمایا وہ کیا ہے نماز اللہ اکبر نماز نہ رہ گئی نیچے کفر ہے اوپر ایمان ہے اور اسلام کس پر قائم ستون نماز پر نماز گیا نماز گئی چھت تھی زمین پر آ کتنی بد ہے ان لوگوں کی جو نماز کی اہمیت نہیں سمجھتے نمبر تین اس اسلام کی سربلندی کس میں معلوم ہے وزیر بطلام ہی الجہاد فی صلی اللہ تعالی کے راہ میں جہاد کرنا یہ اس سلام کی سربلندی ہے اس اسلام کی راہ میں جہاد کرنا اسلام کے لیے سب سے پہلا جہاد کیا ہے انسان علم سیکھے دوسرا جہاد اسلام پر عمل کرنا بہت بڑا جہاد ہے نمبر تین اس اسلام اس دین کو سکھانا اس دین کو سکھانا یہ بھی بہت بڑا کیا ہے جہاد ہے اسی طرح سے اس اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرنا یہ جہاد ہے اور اپنے نفس سے سب سے بڑا جہاد اللہ تم نے کیا قرار دیا المجاہد و من جاہدہ نفس ہوا تعاط اللہ سب سے بڑا مجاہد ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے آپ کو اس اسلام پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کر لیے پھر اتنی ساری چیزیں کر لینے کے بعد پھر کبھی کفر کے مقابلے کے لیے کفر ہماری مٹانا چاہتا پھر کبھی جہاد کی نوبت آتی ہے ایک آخری جہاد وہ ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں اسلام کی سر کا سر اسلام کا ستون اور اسلام کی سربلندی اسلام کا سر جو ہے وہ توحید و اتباع سنت ہے اسلام کا ستون کھمبھا فلر نماز ہے اور اسلام کی سربلندی اسلام پر قائم رہنا غالب آنا وہ جہاد پر موقوف ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اسی پر یہ اصول صارفہ کتاب ختم ہوئی اللہ تعالیٰ ہر ایک بھائی بہن جو اس میں شریک ہوئے ہیں انہیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے دین کے سیکھنے سکھانے پر جو عجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے سارے بھائی اور بہنوں کو وہ اس بشارت کا مستحق بنائے عجر و ثواب اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے اکول دا ادا واسطر اللہ منک ذنب ہوئی رہی